دیکھ رہا ہے سن رہا ہے اتمام حجت ہو گیا ہے یا نہیں ہو گیا اللہ دیکھ رہا ہے اللہ سن رہا ہے اللہ کے علم کامل میں اتمام حجت جس کے لیے چمبیا اور رسول بھیجے گئے اس کا حق ادا ہو گیا یا نہیں اللہ کے علم میں اور اے نبی جو کچھ آپ کر رہے ہو اے مسلمانوں جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے اللہ سن رہا ہے اور اے کفار قریش اور اے مشرقین مکہ جو کچھ تم کر رہے ہو جو تمہارا طرز عمل ہے جو کچھ تم کہہ رہے ہو جوابت اللہ سن رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے گویا کے اس اعتبار سے یہ فریض رسالت کی ادائیگی کے ذمن میں اللہ تعالی کی شہادت ہے اللہ کی گواہی ہے ہوزی ارس اللہ رسول الحق رحو والدین کللی و کفا مل شہید کافی اللہ گواہ کے طور پر آپ نے فرض ادا کر دیا اللہ گواہ ہے کافی ہے کوئی اور مانے نہ مانے لیکن جیسا کہ میں نے کیا حضور نے تو پوری امت سے گواہی لی ہے سوا لاکھ کا یا بعض روایات میں ایک لاکھ چالیس ہزار کا وہ تھا ایک لاکھ چوبیس ہزار ایک لاکھ چالیس ہزار یہ مختلف تعدادیں آئیں ہیں کہ اس مجمع کے اندر حضور نے گواہی لی ہے اللہ البل لخت انا نشد و قدم و نسا لیکن نہ ہو تو اللہ گواہ کافی ہے کفا باللہ ہے شہیدہ کافی اللہ گواہ ہونے کے اعتبار سے ان اللہ سمی بصیر لیکن اس کی ایک تفسیر وہ ہے کہ جس کا تعلق ہے شرک اور توحید کے اسی مضمون کے ساتھ کہ جس پر پہلی دو آیات ہمارے اس نس کی مشتبہ ہیں اس لیے کہ اب اس کو نوٹ کیجئے رسولوں اور نبیوں کی امتوں میں جو شرک پیدا ہوا وہ اس اعتبار سے بھی ہو گیا کہ ان کے ذریعے سے تبسل کر کے بیڑا پار ہو جائے گا اور ہم تو امت مرحوما ہیں ہم تو بخشے بخشائے ہیں ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں ہم تو اللہ کے لاڈلے ہیں اولیاء اللہ ہیں ان کے دامن سے وابست پا ہے ان کی سفارش ہو جائے گی چڑھاوے چڑھائے ہوئے ہم نے ہم نے بڑے بڑے جو ہے آخر ان کے لیے ان کے عرص کیے ہیں بڑے ٹاٹ کے ساتھ بڑی دھوم دھام کے ساتھ تو یہ سارے کام ہمارے جو ہیں یہ ہماری نجات کے ذریعہ ہیں ہماری نجات کے لیے یہ کافی بڑی ضمانت ہے یہ تصورات جو ہے شفات کا تصور ایک شفات حقہ ہے ایک شفاعت ماتلا ہے شفات حقہ وہ ہر صاحب ایمان بھی شفات کر سکے گا ہم خود جب کھڑے ہو کر کسی بھی فوت ہونے والے انسان کے لیے جب نماز جنازہ میں دعا کرتے ہیں یہ شفاعت ہے ہم دعا کر رہے ہیں اللہ بخش ان کو اے اللہ تعالیٰ ان کی خطاح سے درگزر فرما یہ شفاعت ہے تو شفاعت اپنی جگہ پر ہے اور یہ اللہ بھی کریں گے انبیاء بھی کریں گے فرشتے کریں گے اب بھی کر رہے ہیں قرآن مجید میں نقشہ کھینچا گیا ہے فرشتے جو ہے اہل ایمان کے لیے من منفی اللہ زمین والوں کے لیے اس وقت بھی استغفار کر رہے ہیں اللہ جو تیرے یہ دین ایمان والے بندے ہیں ان پر رحم فرما ان کی خطاؤں سے درگدر فرما ان کی ہمتوں میں اضافہ فرما ان کو توفیق سے نواز اب بھی کر رہے ہیں تو شفاعت اصلا اپنی جگہ پر ہے وہ اپنا مسئلہ ہے لیکن شفاعت باطلہ کیا ہے سارے عمل سے علیحدہ ہو کر اور ساری اپنی ذمہ داریوں سے فارغ ہو کر اور یہ سمجھتے ہوئے کہ کسی کے ہستی کے دامن سے وابستہ ہونے ہی سے بس بیڑا پار ہو جائے گا اور وہ سفارش کر دیں گے تو اللہ ٹال نہیں سکتا یہ تصور جہاں بھی آ جائے گا یہ وہی شرک ہے اس لیے کہ ان اللہ سمی اوم دیکھیے شفات کی جڑ جہاں کاٹتا ہے پرانے مجید اللہ کے علم کے حوالے سے کاٹتا ہے اس لیے کہ دنیا میں ہمارا جو تصور ہے سفارش کا اس میں جزوے لاینفق کے طور پر یہ چیز شامل ہوتی ہے جیسے میں نے ارض کیا تھا کہ دنیا کی دوستی میں یہ چیز موجود ہوتی ہے کہ دوست کی بات ماننی ہے اگرچہ بات تو ٹھیک نہیں ہے دوست ہے کیا کریں اصل تجزیہ کیجیے وجہ کیا ہے کہ کبھی آپ کو بھی کوئی ضرورت اس کے ساتھ جو ہے پیش آ سکتی ہے کبھی آپ کا کوئی کام اس کے ساتھ جو ہے اٹک سکتا ہے لہذا اس کی غلط بات بھی ماننی پڑتی ہے یہ ہے ہمارا تصور دوستی جس کی نفی کی گئی ولم یق اللہ علیم انزل اللہ کے ولی ہے اللہ کے دوست ہے لیکن اس کے کسی ضوف کی بنیاد پر نہیں ہے اس کی کسی احتیاط کی بنیاد پر نہیں ہے اس کے کسی انس کی بنیاد پر نہیں ہے اسی طریقے کا معاملہ یہ کہ سفارش دنیا کی سفارش کا جو جزو لاین فق ہے وہ یہ ہے آپ نہیں جانتے کیس میں تو کچھ اور ہے سامنے لیکن اصل حقیقت میں آپ کو بتا رہا ہوں یہی آپ کہیں گے تو سفارش ہوگی نا کویا کہ آپ کے علم میں نہیں ہے بات آپ جس کے پاس آپ سفارش کر رہے ہیں اس کے علم میں اضافہ کر رہے ہیں سفارش کرنا ایک اعتبار سے جب جو بھی ہمارا تصور سفارش کا ہے اس میں یہ لازمن چیز شامل ہوگی کہ یہ چیز یوں ہے اصل میں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ معاملہ یوں تھا اب یہ سارا معاملہ اس کے علم میں نہیں ہے آپ اس کے علم میں اضافہ کر رہے ہیں جبکہ اللہ وہ ہے کہ جو سب کچھ جانتا ہے اس کے علم سے کوئی شہ باہر نہیں تن اللہ سمیرم بصیر وہ تو خود سننے والا خود جاننے والا خود آئی وٹنس ہے ہر شے کا تم کیا بتاؤ گے اسے استدا کر سکتے ہو اللہ معاف فرما دے یہ اللہ بات ہے لیکن وہ جو سفارش کا تصور ہے یہاں کا وہ تو وہاں چل ہی نہیں سکتا یہی وجہ جو ہے سورہ بکرا میں جو آیت القرسی ہے جس کو عظیم ترین آیت قرار دیا ہے حضور نے سید آیات القرآن تمام آیات قرآنیا کی سردار اس میں یہی تو آیا ہے اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے معاف سماوات و معافی لنک ولافیتون اب شعین ہی اللہ باشا منگل ندی یشفا اندہ اللہ بے ازن یا لماف سماوات و ماف لہ تعالیٰ تو جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں زمین میں کون ہے جو اس کے پاس اس کی جناب میں سفارش کر سکے ولا یوفیتون بشین علم ہی اس کے ماسیوا جو ہیں چاہے فرشتے ہو چاہے امبیا ہو چاہے نبی ہو چاہے ولی ہو کوئی بھی ہو وہ تو سارے کے سارے علم کا احاطہ تو نہیں کر سکتے جبکہ اللہ کا علم کل ہے وہحیت کل ورا یہ تو بے شعی باقی سب کا حال یہ ہے کہ جو اللہ نے علم دیا ہے بس اس حد تک انہیں علم حاصل ہے اس اعتبار سے سفارش کا وہ تصور جو ہے اس کو اپنے ذہن میں سے نفی کر دیجئے اس کو منہا کر دیجئے پھر شفاعت جو ہے وہ صحیح ہے ہم آخر اللہ سے درخواست کرتے ہیں اللہ یہ ہے مجرم یہ خطا کار ہے اللہ معاف فرما یہ نہیں کہ اللہ میں جانتا ہوں تو نہیں جانتا یا اللہ یہ معاملہ یوں نہیں ہے بلکہ یوں ہے پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا فرشتوں کی کوئی رپورٹ جو ہے یہ کوئی ایف آئی آر جو کٹی ہے اس کے اندر یہ شے غلط آ گئی ہے اس طرح کی کوئی بات کرنے کا وہاں پر کوئی امکان نہیں ہے یہ بھی اس کا ایک رشتہ ہے کہ جو اس شرک اور توحید والا مضمون جو پہلی دو آیتوں میں آیا ہے اس کے ساتھ اس کا ایک ربط اور تعلق قائم ہوتا ہے کہ چاہے ملائکہ ہو جن کو تم نے دیوی اور دیوتا قرار دے لیا اور یہ آپ کے علم میں ہے پرانے مجید میں پہلے عرب کا یہ قول نقل ہوا ہے ہا اولائے نا اند اللہ یہ جو دیویاں ہیں جنہیں ہم پوجتے ہیں جن کی ہم عبادت کرتے ہیں دنڈوت کرتے ہیں یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں جن سے یہ راضی ہو گئے بس وہ بیڑا پار ہو جائے گا اور ان کی سفارش سے وہاں پر نجات مل جائے گی ہا اوائے اللہ یہ ہمارے شفیع ہیں اللہ کے ہاں سفارشی ہیں تو چاہے فرشتے ہوں چاہے ملائکہ ہو چاہے انبیاء ہوں چاہے رسول ملک ہے چاہے رسول بشر ہیں سب کے سب اللہ کے مخلوقات میں شامل ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں سفارش تو ہوگی شفاعت ہوگی لیکن وہ تصور اپنے ذہن سے نکال دو جو تمہارے ذہنوں کے اندر بیٹھا ہوا ہے سفارش کا اور شفاعت باطلہ کا ان اللہ سمیع ان بسیر اللہ تعالیٰ تو خود سمیع ہے خود بصیر اللہ تعالیٰ خود آئی ویٹنس ہے خود ہر شے پر اللہ علا کن شہید ہر چیز پر خود وہ گواہ موجود ہے اس اعتبار سے سفارش کے اس تصور کی نفی ہو گئی اب آئیے آخری آیت یا لما خلفلہ ترجا لومور اب اس کا تعلق بھی اسی کے ساتھ قائم ہو رہا ہے اور جیسا کہ میں نے حوالہ دیا تھا ملائکہ کا جو تصور بگڑا اور ان کو صاحب اختیار بنا کر دیویاں بنا دیا گیا دیوتا بنا دیا گیا ہندوستان کے بھی دیوتاؤں کا تصور آپ کریں گے تو صاف نظر آ جائے گا ایمان بھیل ملائکا کی بگڑی ہوئی شکل ہے اس لیے کہ وحدت ادیان کا اس حد تک تو ہر مسلمان کو قائل ہونا چاہیے کہ یہ تمام مذاہب دنیا میں جو ہے وہ ایک ہی مذہب سے نکلے ہوئے ہیں ڈیویشن ہوئی ہیں اس لیے کہ کان الناس و امتم واحد شروع میں تو تمام نوع انسانی ایک ہی امت تھی حضرت آدم کی نسل سے آدم اللہ کے نبی تھے ظاہر بات ہے کہ ان کی اولاد کے اندر تو ایک ہی دین تھا اور وہ اللہ کا دین تھا ایک ہی عقیدہ تھا اور وہ توحید کا عقیدہ تھا لیکن اس کے بعد پھر اسی سے تو یہ ساری ڈیوییشنز ہیں جو راستے نکلے ہیں تو جہاں جو گمراہی ہے وہ حق کی کسی حصے کی بگڑی ہوئی شکل ہے دیوی اور دیوتا کہاں سے آ گئے یہ ایمان بل ملائکہ کے بگڑی ہوئی شکل ہے ذرا سا اس کے ساتھ تصور شامل کر دیا اختیار کا کہ ان کو بھی اختیار حاصل ہے اور یہ بھی ہمارے بھلے اور برے کا کوئی اختیار رکھتے ہیں بس یہاں پہ وہ معبود بن گئے اس اعتبار سے یہ سارے تصورات جو ہے در حقیقت وہی کی بگڑی ہوئی صورت ہے اسی میں یہ شامل تھا فرشتوں کو دیویاں دیوتا بنا دیا گیا اسی میں یہ تھا کہ ہم ابراہیم کی اولاد میں سے نہنو ابنا اللہ واہبا ہُو جب ابراہیم خلیل تھے اللہ کے متخد اللہ ابراہیم خلیلا تو ہم سب اس کے چاہیتے ہیں ہم تو پیر زادے ہوئے اللہ تعالیٰ کے ہاں تو ہمارا مقام بہت بلند ہے بڑے لاڈلے بڑے چاہیتے ہیں ان تمام چیزوں کی نفی اور خاص طور پر ملائکہ کے بارے میں جو آیت میں نے آپ کو پہلے سنائی تھی کہ لہم ماں بین دینا وما خلفانہ وما بین ظالک ہمارا تو کل وجود اس کے اختیار میں ہے اختیار صرف اسی کا ہے نامزل اللہ بمر ربک ہم اتر ہی نہیں سکتے نازل نہیں ہو سکتے جب تک کہ اے نبی آپ کے رب کا حکم نہ ہو جائے وہی انداز یا لم ماں بین اے دین وما خلفہ وہ جانتا ہے جو کچھ کے ان کے سامنے ہے جو کچھ کے ان کے پیچھے نبی ہو رسول ہو اولیاء اللہ ہو جب اللہ خود سوی ہے اور بصیر ہے تو ان کے سامنے ان کی وجودگی میں جو کچھ تھا ان کے پیچھے جو کچھ ہونے والا ہے وہ سب کچھ اللہ کے لیے. اسی طریقے سے یہ مفہوم جو اسلوب اختیار کیا گیا ہے سورہ جن میں اللہ تعالیٰ جن فرشتوں کو اور جن ملائ اور جن انسانوں کو رسالت کے منصب پر فائز کرتا ہے پھر ان کی خاص نگرانی ہوتی ہے حفاظت ہوتی ہے کہ معلوم ہو جائے نیا لمان قد اب رسالات رب واحت ابک الشعین اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے خاص طور پر ان کے آگے ان کے پیچھے اپنے محافظ فرشتے بھیجتا ہے رسولوں کے ساتھ بھی تاکہ اس کے اندر اس ہدایت میں کہیں کوئی شیاطین نے جن جو ہے کہیں کوئی چیز شامل نہ کر دیں کہیں اس کے اندر کوئی کسی اور چیز کو شامل نہ کر دیں کوئی اس طرح کوئی غلطی اس کے اندر جو ہے نہ ڈال دیں علقہ نہ ہو جائے شیطانی تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ سالت کے ساتھ بھی تعلق ہوا توحید کے ساتھ بھی تعلق ہوا لیکن اب اس آیت پر جیسا کہ یہ خود ہے اپنی جگہ پر غور کیجئے جیسے میں نے مثال بارہ دی ہے کہ ہر آیت اپنی جگہ ایک ہے لیکن جب پرو کر آتا ہے تو وہ کسی سلسلے میں منسلک ہو کر سابقہ موتی بادہ موتی اس کے ساتھ ایک اس کا رب کو تعلق قائم ہو کر حسن دوبالا ہوتا لیکن اپنی جگہ پر ہر آیت جو ہے اپنے مضمون میں خود مختفی اور اپنی جگہ پر علم و حکمت کا ایک بہت بڑا موتی اور ہیرا ہے اس اعتبار سے اس پر غور کیجئے یا لم و ما بینا وما خَلْفَهُمْ اب یہ اے اور خلفہم یہ ہم کی ضمیر کدھر ہے ملائکہ کی طرف بھی ہو سکتی ہے اللہ یستفی من الملائکہ تیروسلم و من الناس رسول بشر کی طرف بھی ہو سکتی ہے کیونکہ اس لیے کہ سابق آیت وہی ہے عام کیجئے تو تمام انسان تمام مخلوقات تمام مخلوقات کے جو کچھ سامنے ہے وہ بھی اللہ کے علم ہے جو کچھ ان کے پیچھے وہ بھی اللہ کے علم میں ہے اور یہاں در حقیقت یہ مضمون کیوں لایا گیا و اللہ ہے ترجا مور اور بالآخر سارے معاملات اللہ کی طرف لوٹا دیے جائیں گے یہ ہے اصل میں کرکس آف دی میٹر جس کو کہتے ہیں اس آیت کا اصل مضمون یہ ہے。یعنی جو ایمانیات سلاسہ میں سے تیسرا ایمان ہے معاد لوٹنا معاد کہتے ہیں لوٹنے کی جگہ اننا للہ ہے و اینا الہ <رَاجِعُون> یہ جو رجوع ہے اللہ کی طرف ہمیں لوٹنا ہے پھر حاضر ہونا ہے وہیں وہیں پہنچنا ہے اسی عدالت میں حاضر ہونا ہے وہیں محاسبہ ہوگا اِلَى اللہ ترجا المور اور ترجا یہ لفظ آیا ہے فیل مجہول اس لیے کہ فعل معروف کے اندر فائل کی مرضی کو دخل ہوتا ہے میں یہ کام کر رہا ہوں اور مجھ سے یہ کام کرایا جا رہا ہے یہ مفعول ہے اس میں میرا اختیار نہیں ہے میں تو مجبور ہوں تو جہاں بھی آتا ہے یہ آخرت کا ذکر اس میں تر جا لوٹا دیے جائیں گے خاہی نہ خواہی چاہے انہیں پسند ہو چاہے ناپسند ہو چاہیں یا نہ چاہیں بھائی اللہ تر جاؤ تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹا دیے جائیں گے اللہ ہی کے حضور میں ان کی پیشی ہوگی فیصلے کا اختیار اسی کے ہاتھ میں ہوگا لنل ملکل یوم لاہ واحد القار آج کے دن کس کے ہاتھ میں اختیار ہے صرف اللہ کے ہاتھ میں جو الواحد ہے القار ہے اب آپ نے دیکھا کہ اس آیت کا بھی تعلق توحید کے ساتھ بھی جڑ گیا شفاط باطلہ کی بھی نفی ہو گئی توحید کا بھی اس بات ہو گیا لیکن اپنی جگہ پر یہ ایمانیات ثلاثہ میں سے ایمان بل کے لیے اہم ترین آیت ہو گئی اب آخری بات یہ نوٹ کیجئے کہ یہاں جو ہمارے سامنے ربط آیا ہے ان چار آیات میں جو ایمانیات ثلاثہ کا بیان آیا نسبت و تناسب یہ ہے دو آیات تو ایکسکلوسو توحید پر ہے شرک کی مذمت توحید کا اس بات اس کے بعد کی دو آیات میں بھی وہ مضمون مسلسل چلا رہا ہے بین السطور وہ آ رہا ہے اس لیے کہ اصل تو دین ہے ہی نا اس کا دین تو دین توحید ہے جیسا کہ میں نے حقیقت و اقسام شرک کی گفتگو میں ارض کیا تھا تفصیل کے ساتھ جو بات ہوئی تھی تو میں نے ارض کیا تھا کہ خیر حق بھلائی نیکی علم کی ہو عمل کی ہو نظریے کی ہو خیال کی ہو سب کے سب یہ توحید ہی کی شاخیں ہیں اور برائی گمراہی زلالت بدی عمل کی ہو خیال کی ہو نظریے کی ہو علم کی ہو عقیدے کی ہو جو اخلاق کی ہو جو بھی ہے شرک کے ساتھ اس کے ڈانڈے ملتے ہیں. اصل شہ ہے ہی توحید اور شرک توحید حق ہے اور شرک کل باطل ہے تمام چیزیں جو بھی ہیں عمل کی اور نظریے کی اور علم کی اور عقیدے کی اور اخلاق کی جو بھی برائی ہے وہ شرک ہی کی کوئی نہ کوئی شیڈ ہے اسی کی کوئی شاخ ہے اسی کی کوئی فرا ہے اور جو خیر ہے جو بھلائی ہے جو نیکی ہے جو اچھائی ہے علم کی ہو عمل کی ہو اخلاق کی ہو کردار کی ہو نظریات کی ہو اس کا لازمی رشتہ توحید کے ساتھ ہے اس اعتبار سے ان بقیہ دو آیات کا تعلق بھی اسی مضمون کے ساتھ ہے لیکن ایک آیت اس کا یوں سمجھئے کہ بڑا حصہ ایمان بن رسالت اللہ یستفید من الملا قطر و من الناس اور یہ چوتھی آیت میں آخرت کا ذکر اگرچہ آخرت عملی اعتبار سے اہم ترین ہے یہ بات حقیقت ایمان کے ذمن میں جو میرے خطبات ہوئے تھے میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں نظری اعتبار سے اہم ترین ایمان ایمان باللہ عملی اعتبار سے اہم ترین ایمان ایمان بالآخرہ آخرت پر یقین ہوگا تو عمل درست ہوگا ورنہ ایمان باللہ بھی ذات و صفات کی بس بحث بن جائے گی ذہنی عیاشی ہوگی بڑا علم کلام ہو جائے گا گفتگویں ہو جائیں گی عمل درست نہیں ہوگا ایمان بالرسالت رسالت بھی عشق رسول کی وہ شکلیں اختیار کر لے گا جو آپ کے ہاں ہے نعتیں پڑھی جائیں گی جلوس نکالے جائیں گے عید میلاد النبی منائی جائے گی اطاعت اور اتباع نہیں ہوگا عمل اگر ہوگا تو آخرت کے ایمان بالآخرہ آخرہ اب اس کو میں اس لیے خاص طور پہ عرض کر رہا ہوں کہ یہاں اس آخرت والے ایمان کو اس قدر مختصر ورجول امور آخرت کا لفظ بھی یہاں نہیں آیا باش الموت کا لفظ بھی نہیں آیا آخرت کے مضامین کی بنیادی چیزیں نہیں آئیں یہ کیوں یہ اس لیے ہے کہ اس سورج مبارکہ کا جو پہلا رقو ہے جو میں عرض کر رہا تھا آیت القرستی میں الفاظ وہی ہیں یا لم آنا وما خلفا بہرحال میں چونکہ اس وقت مستحد نہیں تھا تو اس لیے اس میں جو بھی ہو جاتی ہے ایسی غلطی کوئی بات نہیں یہاں سے میں, میں اس وقت نوٹ کرا رہا ہوں کہ یہ سورج حج کا پہلا رقو جو ہے وہ کل کا کل ایمان بالآخرت پر ہے اور یہ میں پہلے تمہیدی جو, م... جو معاملات بیان ہوئے تھے اس میں میں یس کر چکا ہوں کہ ہر صورت کے اول و آخر کے مادہ بڑا گہرا رفت ہوتا ہے اور بڑی اہمیت ہوتی ہے جیسے غزل اور قصیدے میں مطلع ہے اور بکتا ہے اسی طرح قرآن مجید کی صورتوں میں خواتین اور فواتح ان کی بڑی اہمیت ہے اب یہاں آپ دیکھیے میں چند آیات آپ کو صرف اس وقت پڑھ کر سنا رہا ہوں اور ان کا صرف ترجمہ کروں گا اس سے زیادہ کا امکان نہیں ہے پہلی آیت ہے سورہ مبارکہ کی یا یونا ستور ربکم ان زلزلہ تسات شیون عظیم یوم ترونا تزہرو کلو مرزیاتی نما و تدا کلو زات حمل حملہ و ترنہ سا سکارا و ماہم بے سکارا ولا کن عزاب اللہ شدید اللہ کا تقوا اختیار کرو اپنے اس رب کا تقوا اختیار کرو اس لیے کہ قیامت کا زلزلہ بہت محیب شے ہے جس دن تم اسے دیکھو گے تو ہر دودھ پلانے والی بھول جائے گی اپنے شیرخار بچے کو اور ہر حمل والی کا حمل گر جائے گا اور تم لوگوں کو دیکھو گے دہشت کی وجہ سے ایسے نظر آ رہے ہوں گے جیسے کوئی نشہ ہے حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے بلکہ اللہ کی طرف سے وہ سکتی جو ہے وہ اتنی ہوگی اس کی دہشت کا عالم یہ ہوگا تو زلزلت ساتھ اس سے یہ بات شروع ہوئی ہے اور پھر دو آیتوں کے بعد پرانے مجید میں باس بادل موت کے موضوع پر جو عظیم ترین آیات ہیں ان میں سے ایک آیت یہ ہے اور طویل ترین آیات میں سے بھی ہے یا ان کنتم فی بمن من فینا خلق نا کم ان تورابن سم ممن نطفتن سم ممن عالقتن سم ممن مضغطن مخلقتن وغیر مخلقتن للوبین موتا وانا کل شاہ قدیر نسات یا تو رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللہ, اللہ يَبْعَثُ مَن منفی الْقُبُورِ یہ تین آئےتے ہیں بلکہ آخری دو آئےتے وہ تو چھوٹی ہیں پہلی آج بہت طویل آئے تھے اے لوگوں اگر تمہیں کوئی شک ہے مرنے کے بعد جی اٹھنے میں تو دیکھو غور کرو ہم نے تمہیں مٹی سے بنایا پھر نطفے سے بنایا پھر علقہ سے بنایا پھر ایک لوتڑے سے بنایا جس میں پہلے شکل پہلے کوئی شکل نہیں تھی پھر بعد میں اس کی شکل بن گئی ہے یہ سب کچھ اس لیے کہ ہم تمہارے سامنے واضح کر رہے ہیں ہماری خللاقی کا تصور کرو پھر بھی تمہیں شک ہے جب تمہیں گندے پانی کی بوند سے اور مٹی سے بنا کر کھڑا کر دیا پھر بھی تمہیں شک ہے کہ ہم تمہیں دوبارہ پیدا نہیں کر سکتے طویل آئے ہے میں اس کا حصہ کچھ چھوڑ رہا ہوں آخر میں فرمایا وہ ترل لڑدہ ہاں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہو یہ منظر زمین بے آب و گیا پڑی ہوئی ہے دبی ہوئی ہے اس میں کوئی رویدگی نہیں ہے فیضان زلنا الماخ تزت و ربت جب ہم اس پر پانی نازل کر دیتے ہیں وہ ابھرتی ہے وہ پچتی ہے اس کے اندر سرسراہٹ پیدا ہو جاتی ہے حرکت حیات کے آثار حرکت جو ہے وہ حیات کے آثار میں سے ہے حرکت ہے تو زندگی ہے احتجاج کہتے ہیں کسی شے کے اندر حرکت کا پیدا ہو جانا بارش کے برسنے کے بعد وہی زمین مردہ پڑی ہوئی بے آب ہو گیا کہیں زندگی کے آثار نہیں پھر ہر طرف مگر اب زندگی ہی زندگی ہے موجزن ساتھی اب وہاں پر زندگی کے آثار شروع ہو جاتے ہیں تو اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہے مت من کل سوجم بہیج اور کیسے کیسے میوے اور کیسی کیسی چیزیں جو ہے اسی زمین میں سے جہاں کچھ نہیں تھا گاس کا تنکا کا تک نہیں تھا اور وہاں پہ اب وہ باہر نکالتے ہیں تو اگر یہ کچھ تمہارے سامنے ہو رہا ہے تو وہاں سے بادل موت کا تمہیں پھر بھی شک ہے تم اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اس کو پھر بھی بہت سمجھتے ہو ذالک کا بے ان اللہ هو الحق یہ سب اس لیے کہ اللہ تعالی حق ہے اللہ تعالیٰ یہ میں پچھلی نشست تو برض کر چکا ہوں یعنی سراپا حق ہے سرتا سر حق ہے حق ہی حق ہے یقینی ہے واقعی ہے یہ صرف کوئی سراب نہیں ہے یہ کوئی دھوکہ نہیں ہے اس کے کمالات اس کی صفات کمال حق ہیں یہ لفظ جو ہے خاص ایک دعا میں بڑی تکرار کے ساتھ آیا ہے جو حضور تحجد میں مانگا کرتے تھے انتل حق ہوگا واد و کل حق و کا حق و الجنت حق و النار حق و حقن حق و حقن و محمد حق و نبیون حقن یہ اللہ کا اللہ یہ تمام چیزیں حق ہیں اور اصل حق اللہ کی ذات ہے ون نہو یہ اور یہ کہ وہ تو مردہ کو زندہ کرتا ہے ون نہو آلاک الشعین قدیر اور یہ کہ وہ تو ہر چیز پر قادر ہے وہ لَّا آتی فِيهَا اور یہ کہ قیامت آ کر رہے گی اس میں کوئی شک نہیں وَأَنَّ اللَّهَ اللہ يبعث مَن فِي الْقُبُورِ اور اللہ زندہ کرے گا اٹھا دے گا انہیں جو قبروں میں ہوں گے یہ ہے اصل میں پہلا رکو کا کو لب لباب میں نے آپ کے سامنے صرف ترجمہ بیان کیا ہے یہی وجہ ہے کہ آخر میں آ کر توحید پر تفصیل آ گئی اور ایمان برسالت کا ذکر آ گیا اس کے بنیاد لیکن یہ کہ آخرت کا تذکرہ جو ہے بہت ہی مختصر انداز میں آیا ہے یہ گویا کہ قرآن کی دعوت عام کا خلاصہ ہے جو ان چار آیات میں ہمارے سامنے آ گیا بارک اللہ لی و لکمف القرآن عظیم و نفانی ویا کمبل آیات الحکیم